باب الجنایاتیف الحج جی. یہ باب ہے مارانا حج کے اندر جنایتوں کے بیان میں جنایت بھائی بھائی یاد رکھیے حج کے اندر اگر کوئی ایسا کام کیا جو ممنوع ہے یا کوئی ایسا کام کیا جس کی مثلاً احرام کی وجہ سے ممانعت ہے یا مثلاً حرام کے اندر بات کا ممنوع ہیں ان میں سے کوئی کام کرتا ہے تو یہ جنایت کہلاتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے جنایت, جنایت, جنایت ہے کہلاتی ہے, ہے اور اس صورت میں پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا کیا کرے گا اس نے ایک ممنوع چیز کا ارتکاب کیا مثلاً حرام میں ایک چیز منع تھی خوشبو لگانا منع تھی اور اس نے خوشبو لگا لی تو اب اسے کیا کرنا پڑے گا اس کا کفارہ دینا پڑے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یا احرام کے اندر بھائی مثلاً ایسا کام کرتا ہے بھائی تو دیکھیے اب وہ بیان کریں گے بھائی آسان باتیں ہیں بھائی ادا پیبل محرم فال ہل کا جب اگر خوشبو لگا لے محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہے اگر خوشبو لگا لے محرم فعليه القفاره تو, تو اس پر کفارہ ہے اب کتنا کفارہ ہے بتلانے لگے ہیں فان طاب يبع عضوا كاملا فما زاد عليه دم اگر اس نے خوشبو لگائی ایک پورے عضو پر فما زاد یا اس سے زیادہ پر فعليه دم تو اس پر دم ہے کیا ہے دم اون ہے یعنی اسے قربانی کرنا پڑے گی اور یاد رکھنا یہاں پر جب بھی دم کا لفظ ہے اس سے مراد ایک بھیڑ یا بکری ہے کیا مراد ہے بھیڑیا ایک بھیڑ یا بکری جی یہ قربانی کرنا پڑے گی اور یہ دو جگہ صرف بھائی بھیڑ یا بکری نہیں بلکہ وہاں اونٹ یا گائے ذبا کرنا پڑے گی بھائی سمجھ میں آیا گائے ذبہ کرنا پڑے گی وہ صاحب خدوری خود بتا دیں گے دو جگہ ہیں بھائی دو جگہیں ہیں اور صدقہ کا لفظ جہاں پر آئے یاد رکھنا صدقہ کے بعد جگہ دیکھی آگے آ رہا ہے تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیب اگر خوشبو لگائے پورے پر یا اس سے زیادہ پر تو اس پر کیا ہے قربانی ہے بھائی کیا ہے کیونکہ اس نے ممنوع کام کیا خوشبو لگانا تو منع تھا حیرام کے اندر اس نے خوشبو لگا لی اور پورے عوض پر لگائی تو پورا جرم پایا گیا لہذا اس کے کپارے کے طور پر اب کیا کرے گا قربانی کرے گا وہ ان تو طیب اقلام اور اگر اس نے خوشبو لگائی عوض سے کم پر فال حصہ دا تو اس پر کیا ہے پورے عوض پر لگائی مثلا بھائی پورے پنڈلی ایک حصہ ہے ہاتھ ایک پورا حصہ ہے پاؤں وغیرہ سر, سر ہے بھائی سر پر لگا لے تو یہ اس صورت میں کیا کرنا پڑے گی قربانی اور اگر اس عضو سے کم پر لگائی تو اس صورت میں جنایت کم درجے کی ہوئی جب کم درجے کی ہوئی تو کفارہ بھی کم ہوا اب قربانی نہیں بلکہ کیا کرے گا صدقہ اور صدقہ کا لفظ جب یہاں پر آئے تو اس سے مراد نس گندم یا ایک سا کھجور یا جو ہے بھائی نسا کیا کرے گا صدقہ کر دے گا فقیر پر یا کیا کرے گا جی نسر سا گندم یا ایک سا کھجور یا جوب دیکھیے اب ساری جنایتیں آ رہی ہیں جلدی جلدی سنتے جائیے وہ ان لبی سو بم تن اور سہو یومن کا ملن فال ہی بھئی آپ جانتے ہیں حرام کے اندر سلا کپڑا نہیں پہن سکتا دو چادرے ہیں بس اور اسی طرح سر کو نہیں ڈھانپ سکتا تو اگر مقیتن اور اگر اس نے پہنا مہرتن سلا ہوا کپڑا اوغارا سہو یا اپنے سر کو ڈھانپا کیا ڈھانپا کیا؟ یومن کا ایک پورا دن بھائی اس طرح اس نے گزار دیا فالے ہی دم تو اس پر کیا ہے دم ہے قربانی کرنا پڑے گی ایک بھیڑ یا بکری بئی ہاں اگر دین سے کم ہے تو پھر معلوم ہو صدقہ کرے گا وہ ان کارا قلعہ کا فال ہی صداقات اور اگر اس سے کم تھا تو پھر اس صورت میں اس پر صدقہ ہے کیونکہ جنایت کم درجے کی ہوئی وہ ان حال آراسی ففائد فعل ہی دمن آپ یہ بھی جانتے ہیں احرام کے اندر بال کاٹنا ممنوع ہے تو اگر اس نے حالت رب آراسی چوتھائی سر منڈوا دیا فا دن چوتھائی سے زیادہ فعل دمن تو اس پر کیا ہے اس پر قربانی ہے ان ہلاکا مینر فعال صدا اور اگر اس نے سر منڈوایا چوتھائی سے کام تو اس پر صداقہ ہے وہ ان خلاقہ موز مہاجن مینر فعل دمن اور اگر اس نے منڈوایا مہاجن کہتے ہیں پچنے لگوانے کی جگہ بھائی قدیم زمانے میں ایک طریقہ تھا گردن پر سینگی کے ذریعے خون فاسد خون کھینچ کر بدن سے نکالا جاتا تھا اس عمل کو کیا کہتے تھے پچنے لگوانا سینگی لگوانا اور بڑا مفید طریقہ علاج تھا بھائی سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے بھائی فاسد خون نکل جاتا تھا بدن سے اور بہت سے امراض سے شفا کا باعث بنتا تھا بھائی لہٰذا اب ایک آدمی نے اگر وہ پچنے لگوانے کی جگہ مراد یہ گردن ہے مالانا یہ دو کندھوں کے درمیان گردن کا پچھلا حصہ جو ہے یہاں پوری گردن سے بال کیا کروا دیے صاف کروا دیے تو اس صورت میں بھی اب اس پر قربانی ہے بھائی سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ اور اگر کی جگہ کو من گردن میں سے ہی تو اس پر قربانی ہے اور صاحب رحم اللہ کے نزدیک صدقہ ہے وَإن ہی اسی طرح بھائی احرام میں آپ جانتے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا تو کہتے ہیں اور اگر اس نے کٹوائے ید یدنی تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا دونوں ہاتھوں کے وجلے ہی اور دونوں پاؤں کے اضافی ناخن بہ دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے کیا کیے اس نے سارے ناخون کٹوا دیے فعال ہی دمن تو اس پر کیا ہے دم ہے دم وہ ان قصن اور اجلن فعال ہی دمن اور اگر اس نے ایک ہاتھ اور ایک قاؤں کے ناخن کٹوائے پال ہی دم ان تو بھی اس پر کیا ہے دم, دم ہے وہ ان قسلم اضافیر فال ہی صدقہ دن اور اگر اس نے کٹوائے پانچ ناخنوں سے کم تو اس پر صدقہ ہے پانچ سے کم لیکن یاد رکھنا ہر ناخن میں صدقہ ہے اس نے چار ناخن کٹوائے قربانی تو نہیں آئی لیکن ہر ناخن کے بدلے کیا کرے گا نصف سا دندم یا ایک سا جویا سجود کا دینا پڑے رحمہ اللہ یہ تو وہ صورت ہی ایک ہی ہاتھ کے پانچ سے کم ناخن کاٹے یہ ایک ہی پاؤں کے پانچ سے کم کا اگر مختلف جگہ سے ایک ایک ناخن کاٹا ایک ناخن ایک ہاتھ کا ایک دوسرے ہاتھ کا ایک ایک پاؤں کا ایک دوسرے پاؤں کا اب ہر ایک سے اس نے ایک ایک ناخن کاٹا ہے تو اب بھی کیا یہی حکم ہے شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب بھی کیا ہے صدقہ ہی ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب اس کو کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وہ ان قصہ اور اگر کاٹے اس نے پانچ سے کم ناخن جو متفرق تھے منی جلئی ہی, ہی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں سے مختلف جگہ سے فعل قطن صدقہ بھی خنی فتح شیخین رحمہ ملّہ کے نزدیک وقال محمد الرحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر قربانی ہے طب اوخا سمین بحشات خوشبو لگائی أو بال منڈوائے او لبی من یا سلے ہوئے کپڑے پہنے کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کوئی عذر کی وجہ سے فہو مخیرن تو اس کو اختیار ہے انشا بحشات چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری ذبا کر دے شاد کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے ایک پر صرف بکری نہیں بھائی چاہے تو کیا کرے کوئی بھیڑ بکری ذبا کر دے یعنی قربانی کرے چاہے تو مساقینہ اور اگر چاہے تو صدقہ کرے چھ مسکینوں پر کتنا صدقہ منتعمی تین سا منتعامی غلے میں سے یعنی گندم میں سے کیا کر دے سا بھائی یعنی ہر چھے ہے اور تین سا ہر ایک کو کتنا پہنچا سا. ہر کوئی و انشا فامس سلاستی ہے یامین اور چاہے تو کتنے دن روزے رکھ لے تین دن کے روزے رکھ لے اسے اختیار ہے جو چاہے ان میں سے کرے بکری زبا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے نسف چھ مہارے چھ مسکنوں میں سہارے کو نصب نصب ان پر تقسیم کرنا چاہتا ہے چاہے یہ کر لے اور چاہے تو کیا کرے دن روزے رکھ لے وَإن او او لم ينزل اور اگر اس نے اپنی بیوی کو بوسا دیا او یا اسے ہاتھ لگایا بھی کس کے ساتھ شاہوت کے ساتھ فعل ہی تو اس پر قربانی ہے انزل او لم ینزل انزال ہو یا انزال نہ ہو یعنی خروج منی پایا جائے یا خروج منی نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ تو ممنوع کام کیا اس پر قربانی ہے وی ومن جامعہ فی احد السبیلین قبل الوقوف بی عرفت فسد حج اور جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے فی احد السبیلین دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں قبل الوقوف بی عرفت وقوف عرفت سے پہلے یعنی جو فرض ہے مالانا حج کے اندر بھئی وقوف عرافہ سے پہلے فسادہ حج ہو تو اس کا حج ہی کیا ہو گیا فاسد اتنی بڑی جنایت کی اس نے بھئی حج سمجھے تو حج فاسد وعلیہ شاتن اور اس پر کیا واجب ہے ایک گھیڑ بکری واجب ہے اس کے قربانی کرے ویمزی تو کیا صحبت کر لیں تو بس اب حج چھوڑ کر چلا آئے کہتے ہیں نہیں کے افعال سارے کرتا رہے حج ہوا نہیں اس کا لیکن کیا کرے افال کرتے حج فاسد ہو گیا اور اگلے سال پھر آ کر اس کی قزا کرے گا کیا کرے گا قزا کرے گا تو کہتے ہیں وہ یمز یف الحج مزا کا مانا تھا جاری رکھنا یعنی چلتا رہے حج میں اس کے یعنی اس کے افال سر انجام دیتا رہے حج اور وہ جاری رہے حج کے اندر کما ملم یک حج جیسے کہ جاری رہتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں جیسے عام حاجی ہیں جو صحیح حج کر رہے ہیں وہ اپال کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کرتا رہے وہ آلے قزا اور اس پر کیا واجب ہے قزا اس حج کی اب قضا کرنا پڑے گی اسے ولیسا علیہ اچھا بھائی اگلے سال پھر وہ حج کے لیے آتا ہے تو دیگر اینمہ فرماتے ہیں اب بیوی کے سے الگ رہے بیوی کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی اجازت نہیں بھائی کیوں کہتے ہیں بھائی یہ پھر جب وہ مقام آئے گا جہاں پہلے پہنچے تھے اس کو کہیں وہی بات پھر یاد آئے گی کہیں پھر اس میں مبتلا نہ ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی بیوی سے علیحدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اب دوبارہ جو ان کو اتنی مشقت پڑی ہے ان کو دوبارہ پھر آنا پڑا ہے تو یہی مشقت ان کے لیے کافی ہے اب دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے یہ مانا ولہ علیہ فار کمرہ ہو اور اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جدا رہے اپنی بیوی سے اذا حج جب حافظ قزا جب وہ اس کے کا ساتھ حج کرے قضا کے اندر یعنی اسے بھی لے کر آئے وہ ہمارے نزدیک ومن جَامَعَ من الْوُقُوفِ بادف لَمْ آرف حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ اور جس نے صحبت کی وقوف عرفہ کے بعد اب چونکہ وہ حج کا اصل بڑا رکن کیا ہو چکا ادا کر چکا ہے تو اب اس نے صحبت کی لمب یب سد تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا ہی بدنتن اور اس پر کیا واجب ہے بدنا ایک اونٹ بھائی ایک اونٹ یا اونٹنی یا گائے بیل کی کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی سمجھ میں آیا بھائی جرم بڑا ہے جنایت بڑی ہے تو اب بھیڑ بکری کی قربانی نہیں کافی بلکہ کیا کرنا پڑے گی اونٹ یا گائے وغیرہ کی قربانی بھائی تو بدانا بھائی بتلایا تھا اونٹ کو کہتے ہیں لیکن کس پر بول دیا جاتا ہے گائے وغیرہ پر بھی بول دیا جاتا ہے تو یہ بدانہ لفظ ہے بدانا جمع اس کی بدھ آتی ہے بھائی ومن جامع بادل ہلکی اور جس نے صحبت کی بیوی سے بعد ہلکی کس کے بعد سر منڈوانے کے بعد ہی شاہ تو اس پر بھیڑ بکری ہے بھائی میں نے آپ کو ترتیب بتلائی تھی حج کی کہ قربانی والے دن کیا کرے گا قربانی والے دن حج افراد مسن جو کر رہا ہے وہ قربانی والے دن کیا کرتا تھا بھائی پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرتا تھا آخری جو بڑا شیطان تھا ادھر کنکریاں مارتا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا سر سر مونڈواتا تھا یا بال چھوٹے کرواتا ہے پھر احرام اتارنے کی اجازت ہو گئی اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن بیوی بی ابھی بھی حلال نہیں بیوی بی ابھی بھی حلال بلکہ جب توق زیارت کر لے گا ان تین دنوں کے اندر تو بیوی بی کیا ہو جائے گی اس پر حلال ہو جائے گی تو اس نے سر منڈوا لیا ابھی بیوی بی بی تو حلال نہیں ہوئی تواف زیارت تو نہیں کیا اور اس نے اس وقت میں کیا کیا بیوی بی سے صحبت کر لی تو اب اس پر ایک قربانی لازم ہے یہ مانا من جامع آباد الحالقی اور جس نے صحبت کر لی بال منڈوانے کے بعد فَعَلَيْهِ شَاطُنْتُو اس پر بیڑ بکری دیل واجب ہے وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ آئِنَّتُ فَارْبَعَتَ اَشْوَاتٍ اَفْصَدَهَا اور جس نے صحبت کی عمرے میں قبل اس کے کہ وہ تواف کرتا چار چکر عمرے میں آپ جانتے ہیں ایک تواف ہے اور ایک سائی تو تواف کے کل کتنے چکر ہیں سات چکر. چکر ہیں تو ابھی اس نے چار چکر نہیں لگائے تھے چار چکر لگا دیے تو اکثر ہو گیا سات میں سے چار کیا ہیں اکثر تو لہذا ابھی سات میں سے چار بھی نہیں ہوئے تھے پہلے اس سے ایک یا دو یا تین چکر لگائے تھے اس نے کیا کیا تھا اس کے بعد بیوی سے جا کر محبت کر لی تو اس کا عمرہ فاسد ہو گیا اور اب اسے چھوڑے نا عمرے کو تو پورا کرے لیکن ہوا نہیں اب پھر اس کی کیا کرے گا مزہ کرے گا تو کہتے ہیں وہ جس نے صحبت کی عمرے کے اندر قبل با آتا شواتن قبل اس کے وہ چار چکر لگاتا بیت اللہ کے اخا ہا تو کیا کرے اس نے عمرے کو اس نے فاسد کر دیا وہ مزہ پی وہ اس عمرے میں جاری رہے چلتا رہے وہ ہا پھر اس کی قضا کرے وہ علیہ ہی شاتون اور اس پر کیا واجب ہے ایک بھیڑ بکری یعنی اس کی قربانی کرے وہ ان وط یا باد اشواتن ہی شاتن اور اگر اس نے صحبت کی جبکہ وہ طب کر چکا تھا چار چکر چار چکر, چکر یا اس سے زیادہ لگا چکا تھا لیکن ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا تھا تو فعال ہی شاتون اس پر کیا واجب ہو گئی بھیڑ بکری واجب ہو گئی ولا تفص عمرہ تو اور اس کا اس کا عمرہ بھی فاسد نہیں ہوا بھائی ولا یزم ہو اور اس پر اس کی قضا بھی لازم نہیں کیونکہ عمرہ فاسد ہی نہیں ہوا کفارے کے طور پر اب وہ قربانی کر دے گا کافی ہے ومن جام ناسین کمن جام فی الحکمی اور وہ شخص جس نے بھولے سے جمع کیا بھائی کمن اس شخص کی طرح ہے جامع عامدن جس نے کیا کیا ہو جان بوجھ کر کیا کیا ہو جمع کیا ہو فی الحکمی کس چیز کے اندر حکم یعنی بھولے سے جمع کرنا یا جان بوجھ کر جمع کرنا حکم میں دونوں برابر ہیں دونوں صورتوں میں یہی حکم آئے گا ہر جگہ بھائی سمجھ ہے بھائی حج کے اندر جہاں بھی بھولے سے کرے یا جان بوجھ کر جمع کرے یہی حکم ہے بھائی ہاں رمضان کے اندر آپ نے پڑھا ہے روزے کی حالت میں بھولے سے اگر صحبت کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہوتی روزے میں کوئی سمجھ رہے ہیں روزے میں بھول جاتا ہے خیال نہیں رہتا روز لیکن یہاں تو اس نے احرام باندھا ہوا ہے باقاعدہ یہ احرام اسے ہر وقت کیا کرتا رہے گا یاد دلاتا رہتا ہے یہاں بھولنے والی بات ہے ہی نہیں بھائی سمجھ ہیں تو اگر بھول بھی گیا تو بھی اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے کیا کرنا پڑے گا جو حکم بتلایا اوپر بعض صورتوں میں ایک فیل ہی حفاظت ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے قربانی سے کام ہو جاتا ہے بھائی طواف تواف القدوم مح دیسن فعال جی سادہ خاتون اور جس نے طواف کیا طواف قدوم تواف قدوم کون سا بھائی جو حاجی جاتے پہلا طواف کرتا ہے سنت ہے مولانا یہ اس نے طواف قدوم کیا مح اس حال میں کے بے وضو تھا بھائی یاد رکھو ہمارے نزدیک طواف میں وضو شرط نہیں ہے امام شافر احمد وغیرہ کے نزدیک شرط ہے وضو نہیں تو طواف ہی نہیں ہوا ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے تو ایک آدمی نے بے وضو طواف کیا تو طواف ہو گیا لیکن کمی کر دی یا نہیں کر دی کرنا تو چاہیے تھا کرنا تو, تو لہذا اب ہمارے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہے سونے کیونکہ تواف کو سنت سننا تھا مولانا تو اس میں کمی آئی ہے اس سے اور صرف کس کی کمی آئی ہے وزو کی تو صدقہ کافی ہے تو جس نے طواف کیا طواف ختوم حالت حدث کے اندر فعال ہی صدا تو اس پر صدقہ واجب ہے وہ امکان جنوب عالئی ہی شاتن اور اگر یہ جنبی تھا تو اس پر پھر بکری واجب ہے جنابت کی حالت میں اس نے کیا کیا طواف ہدوم کیا تو بڑا گناہ کا کام بھائی جنابت کی حالت میں تواف تو ہوتا بھی ہے مسجد کے اندر مسجد میں تو جنابت کی حالت میں جانا جائز نہیں ہے یہ گیا اور تواف بھی کر کے آیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی کوئی بھیڑ یا بکری اس پر واجب ہے وہ انصاف ثواف و زیارت محد ہی شاطن اور اگر تواف زیارت اس نے کیا حالت حضت میں یعنی بے وجو ہونے کی حالت میں تو اس پر بکری بھیڑ یا بکری واجب ہے بھائی دیکھو تواف قدوم وہ تو سنت تھا اس کے اندر اگر بے وضو تھا تو کیا لازماتے تھی اس <سؤال> میں صدقہ لازم آتا تھا اور اب تو زیارت ہے یہ تو فرض ہے تو اس کو بے وضو کیا تو جرم بڑھ گیا جب جرم بڑھ گیا تو اب صرف صدقہ نہیں کرے گا بلکہ یہاں کیا کرنا پڑے گی قربانی <سؤال> کرے <سؤال> گا وہ ان کا نہ جنوب ن فال اور اگر جنبی ہونے کی حالت میں تھا یہ جنابت کی حالت میں تھا تو اس صورت میں اب جرم اور بھی بڑھ گیا مولانا طواف زیارت فرض ہے اس کو کر رہا ہے حالت جنابت میں کر رہا ہے تو اب بھیڑ بکری بھی نہیں کافی بلکہ کیا قربانی کرنا پڑے گی <مارض> یا گائے وغیرہ کی قربانی کرے گا یہ مانا وہی کانا جنوبے گی بدنہ تم اور اگر اس جنابت کی حالت میں تھا تو اس پر بدانہ واجب ہے دیکھو یہ دو جگہ آ بدانہ کی ایک یہ تھی اور ایک وہ جما بادل الوقوف عرفہ اس میں بھی کیا آیا تھا بدنہ یہ دو جگہوں میں بدن آتا ہے باقی جگہ بھیڑ بکری کافی ہے افضل اب طواف اما دام ابھی مکہ تھا لیکن افضل یہ ہے کہ وہ طواف کو لوٹا لے جب تک وہ مکہ کے اندر ہے جب تک کیا ہے مکہ میں ہے طواف دو دوبارہ کر لے طواف زیارت و لازبا علیہ ہی اور اس پر پھر قربانی بھی نہیں ہوگی اس نے تو کیا تھا جنابت کی حالت میں بونڈ کی قربانی اس پر واجب ہو گئی لیکن اگر جب تک مکہ میں ہے کیا کر لے دوبارہ طواف کر لے اور پھر اس پر قربانی نہیں ہے کیونکہ اس نے دوبارہ پورے صحیح حالت میں طواف کو کر لیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اور آپ نے پڑھا تھا ان تین دنوں کے اندر کرے اگر ان تین دنوں سے موخر کر دیا پھر موخر کرنے کی وجہ سے کیا ہے اس پر قربانی کرے گا ایک گھیڑ یا بکری کی بھائی ومن ہی اور جس نے تواز کیا تواز صدر. تواز صدر کون سا تھا آلو وہ الوداعی طواف یہ الوداعی طواف جو ہے وہ واجب تھا مولانا وہ اس نے کیا بے وضو ہونے کی حالت میں فَعَلَيْهِ الیہ تو اس پر کیا ہے صدقہ ہے وہ انکان فَعَلَيْهِ شَاتٌ اور اگر یہ جنوبی تھا تو اس پر بےڑ بکری ہے وہ ان طرح کا طواف زیارت ثلاث اشواط فما دونها فعلیہ شات اور اگر اس نے طواف زیارت کو چھوڑ دیا تین چکر یا اس سے کم یعنی چار کر چکا ہے کم از کم کتنے چکر لگا چکا ہے اور چار کو اکثر ہیں چار کیا ہیں اکثر ہیں اور لل اکثر حکم اکثر کے لیے قل کا حکم ہے تو گویا اس نے آ, اس کا ہو جائے گا لیکن کمی اس نے چونکہ کی ہے فالی شاہ تو اس پر کیا واجب ہے قربانی ڈیڑھ بکری وہ ان طرح کا ارب بقیہ محرم ابدن اور اگر اس نے چار چکر چھوڑ دیے جب چار ہیں تو چار تو ہے اکثر حصہ ساتھ میں سے اور لیل اکثر حکم الکل اکثر کے کی لیے کیا ہے کل کا حکم تو چار چھوڑے تو تواف ہی اس نے چھوڑ دیا تو جب کل تواف چھوڑ دیے یہ تو فرض تھا تو لہٰذا اس کے بغیر اس کا احرام اب ختم ہی نہیں ہوگا ہمیشہ یہ حالت احرام ہی رہے گا یہاں تک کہ کیا کر لے آ کر طواف کر لے سورج سمجھ میں آ گئی وہ تارہ کا ارب آتا اشواتین بک یا محرم ابداً اور اگر اس نے چار چکر چھوڑ دیے تو یہ باقی رہے گا محرم ہو کر ہمیشہ یعنی ہمیشہ حالت حرام نہیں رہے گا یہاں تک کہ کیا کر لے طواف زیارت کر لے ومن تارہ کا سلاستا من طواف صدر فعال حصہ قاتن اور جس نے تین چکر چھوڑ دیے طواف صدر میں سے یعنی آخری طواف میں سے فعالی حصہ قتل تو اس پر صدا ہے وہ ان طرح کا طواف اب صدری اور ارب آتا اشواتم مینہ اور اگر اس نے طباف صدر یعنی الوداعی طواف کو ہی چھوڑ دیا اور ارب آتا اشواتم یا کتنے اس میں سے چھوڑ دیے آمد جکر آمد آمد چھوڑ دیے تو دل اکثر ہوس گویا کہ اس نے پورا طواف ہی چھوڑ دیا تو یہ تواقع واجب تھا اور واجب کی صورت چھوڑنے کی صورت میں قربانی آیا کر دی ہے فَعَلَيْهِ شَاتٌ تو لہٰذا اس پر کیا ہے ویڑ بکری واجب ہے قربانی کرے وَمَنْ تَرَقَتْ سَعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَعَلَيْهِ شَاتٌ اور جس نے چھوڑ دیا صفا مروہ کے درمیان صعی کو حج کے اندر فال تو, تو یہ صفا مروہ میں شائع فرض نہیں ہے واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے پر کیا کرنا پڑے گی حاج میں قربانی کرے گا تو فال ہی شاتن اس پر بےڑ بکری واجب ہے وہ حجم اور حج اس کا کیا ہو گیا پورا ہو گیا فات ان قبل المامی فالحی دمن اور جو واپس لوٹایا عرفات سے قبل المامی امام سے پہلے فالحی دمن تو اس پر کیا واجب ہے قربانی یعنی مغرب سے پہلے واپس آ گیا حالانکہ وہاں پر وقوف کب تک ضروری تھا زوال کے بعد سے لے کر غروب تھا تو غروب تک وہاں ٹھہرنا چاہیے تھا غروب کے بعد وہاں سے واپس ملطلفہ کی طرف لوٹتا لیکن یہ پہلے چل پڑا تو اس صورت میں چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے لہذا اب کیا کرنا پڑے گی قربانی یہ مانا اور جو واپس لوٹا آرف امام سے پہلے ہی فال ہی دمن تو اس پر دم واجب ہے وہ منتارا کل وقوفہ تھا فال ہی دمن اور جس نے وقوف بھی مصطلفہ کو چھوڑ دیا تو وقوف تو یہ واجب ہے ہمارے نزدیک وہاں رات گزارنا واجب تھی اس نے وہ چھوڑ دی تو اس پر قربانی وہ منت را کا رمی کلہ فال ہی دمن اور جس نے چھوڑ دیا رمی جیمار کو تمام دنوں کے اندر فعل دموں. تو اس پر کیا واجب ہے کی سادہ خاتون اور اگر کس نے تین جمرات میں سے کسی ایک رمی کو چھوڑ دیا تین جمرات میں سے کسی ایک کی رمی کو چھوڑا ہے فال حصہ خاتون تو اس پر کیا ہے بھائی تین میں سے دو تو اس نے کر لیے اور ولیل اکثری حکمل کل تو گویا رمی ہو گئی رمی کیا ہوئی لیکن کمی تو کی ہے تو لہذا آپ صدقہ کر دے صورت سمجھ میں آ ہاں اور اگر دو چھوڑ دیے ہیں تو یاد رکھنا ساروں کو چھوڑنے پر قربانی آتی تھی تو دو چھوڑ دیے تو دو میں لل اکثری حکم اکثر کے لیے کس کا حکم ہے کل کا گویا پل ہی چھوڑ دی اور کل چھوڑنے میں کیا آتی تھی قربانی تو یہاں بھی کیا آ جائے گی قربانی آ جائے گی ان تارا کا رخبا کیمن اور اگر اس نے چھوڑ دیا جمرہ اخبا کی رمی کو قربانی والے دن تو اس پر دم ہے بھئی یوم کے دن تو صرف ایک ہی جمرے پر رمی کرنا پڑتی تھی بڑے شاط بڑا شیطان جو تھا جمرہ اخبا اس نے اس کو چھوڑ دیا تو گویا اس دن کی ساری رمی اس نے کیا کر دی چھوڑ دی اور ساری رمی چھوڑنے پر کیا آتا تھا دم تو یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا اسے دم دینا پڑے گا من اخرخل مزت ایا مزت ایامرف دَمٌ اور جس نے حلق کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا کیا کر دیا بھائی قربانی والے دن کیا ترتیب تھی حج افراد کرنے والا کیا کرے پہلے گوار کے بعد جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارتا تھا اس کے بعد بال منڈواتا تھا اور اس کے بعد کپڑے پہن تین دن کے اندر اندر کیا کرنا ہے توافے زیادہ اب اگر اس نے ان تین دن کے اندر اندر بال نہ منڈوائے تو بھی اس صورت میں اس پر کیا واجب ہوگی قربانی واجب ہو جائے گی بھائی تو کہتے ممن اخر الحلقہ کا اور جس نے حلق کو مؤخر کر دیا بال منڈوانے کو مؤخر کیا حق کا مدد ایامن ایامناہر یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو ہی دم ان تو اس پر دم واضح ہے آئندہ ابھی حنی رحم اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وہ کزالی کا انخر تواف زیارتی آئندہ ابھی حنی اللہ تعالی اور اسی طرح اگر اس نے موخر کر دیا زیارت کو امام صاحب کے نزدیک تواف زیارت بھی قربانی کے تین دن کے اندر اندر کرنا ہے اگر اسے مؤخر کرتا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گی قربانی کرنا پڑے گی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی چلیے بس مولانا خاضہ اللہ